ریپرنگ صاحب کا کام کس کے والے تھا جی عمران صاحب ریاض کا کام کس کے والے تھا دیکھو کہا تھا کہ کسی کے والے کرو گے وہ آتے ہی اپنے کام کا کہے گا پھر گیا اس کا کام اور اس وقت سب کو ختم کر کے روانہ ہو رہا ہے تو ابان کتنے آج ایک دو تین چارسی میں شروع میں چین ہوتے ہیں جی سچی کو معلوم نہیں ہوا کرے لان لے جانے سے یہ انشاءاللہ دعا کے بعد پھر یہ ختم رہے کو دم کرنا ہوتا ہے حضرت صاحبان پھر دم کریں گے یہ جی. سار بیچ میں نہیں ہوا آپ جب کچھ بار نہیں کیا خت ہو گیا ہوگا السلام علیکم محمد و اللہ رسول کریم ڈیرا والے ساتھی داخل ہوئے تو ان کے آتے ہی مضمون ذہن میں آگے بیان کرنے کے لیے اختلاف اور مخالفت اختلاف مخالفت اور انا بغز اناج جنگ جدال مختلف الفاظ ہیں نا اختلاف مخالفت بغز اناج جنگ جداد اور جہاد جہاد کو بھی ساتھ شامل کریں نہ پڑھ لیا تھا جی نہیں پڑھتا پڑھ لیا تھا تو یہ جہاد تو کہتے ہیں پوری کوشش کو استعمال کرنا یہاں جی لوگوں کی مانس کہی ہے صاحب جو ہے جہاد جوہت سے ہے اور جو کہتے ہیں اپنی پوری کوشش کو کسی کام کے لیے لگا دینا لوگ معنی مانا جی ابھی پوری کوشش کو کسی کام کے لیے لگا دینا اور استلاحی معنی استعل کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سبجیکٹ اس کو استعمال کر رہا ہے تو کس طور پر کا کیا معنی لیتا ہے اس سے چار چیز کا لوگ ہی مانا ہوتا ہے کہ اصطلاحی مانا ہوتا ہے لوگ لٹرل میننگ کہتے ہیں ڈکشنری میں لغت میں اس کا کیا معنی ہے تو اصطلاحی مانا اس کا جو ہے لوگ معنی کا اس کو کیا کہتے ہیں سینس اور تاثر باقی رہتا ہے ضرور है? لیکن لوگ جیسے لوگ ایسے ہی ہو وہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہر سبجیکٹ کسی چیز کسی لفظ کو لیتا ہے تو اس ولڈ کو ٹرم بناتا ہے اس لفظ کو اصطلاح بناتا ہے है? تو لہٰذا پھر وہ سبجیکٹ رہے تو اس کو اصطلاحی معنی کے طور پر استعمال کرتا ہے تو جہاد جو ہے یہ جوت ہے اور جوت کا مطلب ہے پوری کوشش کو کسی چیز کے لیے استعمال کر لینا اور شریعت میں پوری جو پوری کوشش علائق الحمۃ اللہ علائے کے دن کی سربندی کے لیے استعمال کرنے کو پھر جہاد کہتے ہیں پوری کوشش کا استعمال ہو جانا اور جہاد کی جو ہے تو پرانا دوس میں تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ایک جہاد کبیر ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد جہاد کبیر کہا گیا کہ ہے جہاد کسی چیز کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرے جی؟ بحی بحی کا بی زمیر جو ہے یہ راجہ جو ہے قرآن پاک کی طرف ہے جی وجاہد ہوں جہادن کبیرا کس کی طرف ہے یہی کام یہ قرآن پاک قرآن کی طرف ہے کہ کسی چیز کو لے کر ان کے ساتھ جہاد بڑا جہاد کریں جہاد کبیر کریں کون سی چیز ہو قرآن اور یہ آیت, نازل، یہ آیت مکی ہے نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اور آیت آیات کے نزول کا کی ترتیب ایسی ہوتی تھی کہ جس وقت آیت نازل ہو جاتی تھی صحابہ صاب آ کر تشریق را دیتا تھا کہ اس کا، اس کا کیا مقصود اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود اور کیا وہ مراد صلی اللہ تبارک کی اس کے آپ پہ شیپر مادہ جو حدیث کی شکل میں محفوظ ہو جاتی تھی اور اسی وقت پر صابر کرام عمل کرتے تھے آئے نازل آتے تھے اور بہت وقت جایا کرتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے اس میں آپ کا نام کا وقت آپ کی عبادت کا وقت یہ اوقات ضائع کرتے تھے ہوتے ہیں بہت کنجوس تو اس لیے حکم آیا تو زور صلاح سے جو بات کرنے کے لیے آئے وہ صدقہ کرے है? اب صدقہ کون کرے, کرے آج کہتے ہیں یہ صدقہ کرے یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت ناظر ہونے کی بات جلدی منسوخ ہو گئی کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی ہوں جس کو سب سے پہلے اس پر عمل کیا ہے کہ میں نے ایک روپے کے ایک درم کے پیسے بنا لیے اور جب بھی بات کرنا چاہتا تھا تو خیرات کر کے پھر بات کرتا تھا منسوخ ہو گیا اور وہ چونکہ حکم اس لیے تھا کہ لوگوں میں احتیاط پیدا ہو جائے سے بات کرنے کی خاص طور سے یہ کو ذرا ان کی گرفت ہو جائے تو جب مقصد حاصل ہو گیا تو حکم منسوخ ہو گیا پردے کی ہے رات میں نازل ہوئی نلے نمن جلابی بہن اب رات, و رات صاحب اکرام آئے ہیں اور یہ پردہ کرنا کیسے ہے جلباب کہ جب عورتیں باہر نکل گیا نکلا کریں تو یہ جلباب لے کر نکلا کریں تشریح کرائی صابق رام نے ذاتے کی کسے کہیں گے وہ کیسے استعمال ہوگا چنا کے بعد میں ایک تابی جو ہے تو سابی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جلوبی... جلوبی... جلوبی... جلوبی... جلوبی بین پر عمل کیسا ہے کس طرح کرنا ہے ذلبات کیسا ہے تو انہوں نے ایک بڑی چادر لی ان کے سامنے اور اپنے سارے بہنوں کو چھپایا اور ایکانک کو کھولا کہ یہ ذلبات ہے جس لیے ان کی تشریح ہم نے تشریح کرانی ضروری ہوتی ہے نا انہیں راتوں رات و ہے تو تشریق رہی جلبا والی آیت کی اور صبح کی نماز میں جو عورتیں آئی ہیں وہ پورا پردہ کیے ہوئے تھے رات کو انہوں نے رضائیاں پھاڑ کے یا کمبل لے کر یا چادر کا بندوبست جہاں سے بندبس کیا ہے رات راتوں رات انہوں نے جلبا کے حکم پر عمل کرنے کا بندوبست کر لیا صبح جب آئی ہیں تو پورا پردہ کیے ہوئے چادر اور گرکا وہ پر کش کپڑے کرنا ہو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے تو وہ بڑے تنقیدی مزاج والے تھے آنا پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے معلوم کیا اس طرح کا برقا ہو تو سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کماری ہے اور اس طرح کا برقا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے بچے والی صاحب یہ کیسے نے کہا اس طرح کے برکے میں بچے اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو گیا اگستہ کا برقا ہے تو اعلان کرتا ہے وہ لڑکی کماری <laughs> تو اس میں بیچنی ہی نہیں وہ ساری باتوں کو کور کرنا ہوتا ہے کہ پورک کپڑا نہ ہو ہاں جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پشاور میں پہلے زمانے میں عورتیں ایک سفید برقع اوڑتی تھیں اور ایک دولاخا جی سیار صاحب اور دولاخا, دولاخا ایک پاجامہ ہوتا تھا معمولی سے کپڑے کا جس کو سلوار کے اوپر پہنتی تھی تاکہ کوئی رنگین یا پھولوں والی سلوار ہے رنگین ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے تو برقع دلاخا دو دونوں پہن کر عورتیں گھر سے باہر نکلتی جب مسلم لیگ کے جلسے ہونے لگے تو اس میں انگریز کو بڑا حرام ہے تو کہتا کہ عورتوں کو بھی جلوس نکل کر تاکہ پتہ چلے کہ عورتوں میں چاہتی آج یہ بارش صاحب کی چاہتی نہیں جب بریت کہتے ہیں تو یہ کیسے کہے گا کہ عورتیں بھی چاہتی ہیں عورتوں کو مسلم لیگ کو جلوس سے نکالنا پڑا تو کہتے وہ پہلا جلوس سے نکلا تھا تو ساری عورتیں سفید برقع اور گلاخا دونوں پہنے ہوئے تھے پہلا سے نکلا تھا لیگوں کا اگر مطلب بدنی صاحب مسلم لیگ نہیں کہا لیگ کہا کر دیا جد بھائی بلو صاحب نواز شریف کے قبضے میں آئے ہوئے تھے تو ہر جگہ جگہ نام لیں تو میں نے آرم شریف میں شریف کے پاس پکڑا اور میں نے کہا نیکی کب سے ہو گیا وہ جذباتی بزرگ کے جو بات جانچ شروع کر لیتے کیا بات تھی جی آجائے جہادن القبیر تو یہ آئے آئے اچھا جہاں شروع ہو جاتا جہاز شروع نہیں ہوا کیوں قسط کا کی مشتاق مضامین قرآن آیات قرآن علوم قرآن کے ذریعے سے کفار کو تین اسلام کی طرف دعوت دینا ان کو دعوت دینا اور ان تک اس بات کو پہنچانا یہ جہاد قبیر ہے تو تبلیغ اور اعضاض کہا کرتے ہیں نا ہم زیاد کبیر کرتے ہیں ہم زیادہ کبیر کر رہے ہیں یہ ایسے صرف یاد کر رہے ہیں ہم کبیر قبیر کرتے واقعی یعنی دعوت اللہ جو ہے زیاد کبیر ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کی فضا بنانا تو دعوت اللہ کی تبلیغ کیا ہے تبلیغ ہے تو متفق علیہ دین کے مسائل جو عقائد عبادات معاملات اخلاقیات ان کے, فضا, ان کے فضائل بیان کر کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا ترغیب دینا اور نہ کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دینا تو یہ جادہ کبیر ہے اس کی مکی زندگی میں کوئی کتاب کوئی لڑنا نہیں ہوا ہے لیکن نایت مکی ہے مکے میں نقل ہوئی ہوئی ہے تو جادہ کبیر ہے تو دوسرا یہ تو آج یا ہاتھ سے واپس آئی انگ سے سے واپس آئی تو ان کو حضور سے فرمایا کہ آپ اچھا واپس آنا واپس ہوئے اچ... آپ کا اچھا لوٹنا ہوا کہ آپ لوٹے یاد اکبر, اکبر, اکبر کی طرف اکبر, اکبر, اکبر, اکبر کیا, کیا ہے تو فرمایا کہ مجاج ہے نفس نف خواہشات نفسانیہ کے خلاف یاد کرنا اور نفس کو کھینچ کر اللہ تعالی کے احکامات پر لانا یہ یاد اکبر ہے اور یہ مخصوص شریعت ہے اور لڑنا دیکھو زیادہ سور کہا یہ ابھی زیادہ تنظیمیں شروع ہوئی نا تو حدیث پر بڑا اعتراض کرتے تھے یہ نہیں برقرار مبنی محمد اللہ کا حوالہ کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے فارغ اس چیز پر جب لگتا ہے تو اس پر علوض آ جاتا ہے اس کا تو اللہ کے اصلاح نرس مقصود شریعت ہے اس کے علماء اپنی اصلاحات میں بیان کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ بعض شریعت کے اعمال ہیں وہ حسن بے ہوتے ہیں بعض حسن ہی ہوتے ہیں بازی وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے اچھے ہیں کرنے کے ہیں کہ اپنی ذات سے اچھے کرنے کے نہیں ہیں لیکن دوسرے فوائد کی وجہ سے وہ ہنسل جگہ ہے اس وجہ سے اچھے ہوئے ہیں اب عورتوں سے مجھنا کوئی ایسا کام نہیں ہے چلتا صاحب شادی تیسری شادی کی فکر میں رکھے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ایسا اچھا کام ہو تو کے دوران میں جائز ہوتا ہے احتکاب قدر بھی جائز ہوتا ہسن حسن ذات نہیں ہے ہسن میں ذات نہیں ہے ہسن لگا رہی ہے افضائش نثر کی وجہ سے اور آدمی کے گناہ کے جذبات خرد اس شادی کی دو نیتیں ہیں ایک افضائش کے اولاد کا پہ ایک گناہ کے جذبات کا خرد ہونا کس نیت کے علاوہ اس نیت کے علاوہ ملنا سواب کا ملنا نہیں والا لگانے سے, سے ملنا دو نیتیں نہیں ہوتی جس بات کی شوانیت فرق پڑے راک عالمی کے گناہ کی جذبات نہ ہو اور ہسدائش نسل ہو اس لیے یہ حسن بزادت نہیں حسن لگائی رہی ہے قتل کرنا مارنا لڑنا یہ حسن بذات نہیں ہے حسن لگا رہی ہے اللہ کل کے لیے حسن لڑنے کی ضرورت پڑ جائے پھر لڑا جائے ہاں اگلا مسئلہ ہے اگلا مسئلہ یہ کہ اس وقت کتاب نافذ ہو جائے گی آلات آ جائے تو اگرچہ اس کو جہاد اخبر کہا گیا ہے لیکن یہ جہادی اکثر جس وقت نافذ ہو جائے کا, اس کا کرنے کے آلات آ جائے پھر یہ جہاد گنگیر جیاد اکبر کو سپر سیڈ کر لیتا ہے دونوں اس بلکہ فرائل کو سپرسیڈ کر لیتا ہے وہ مکھر ہو جاتے کہ اگر وہ کتاب کے مفاد ضائع ہو رہا ہے ایک کتاب کا مفاد ضائع ہو رہا ہے اور ایک طرح نماز جو ہے تو قزا ہو رہی ہے تو اس طرح نماز کو قزا کیا جائے گا اور کتاب کو جاری رکھا جائے گا کیونکہ اب یہ اہم ضروری بات ہو جیسا رمضان مبارک کو جمدر کی جنگ ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ روزہ توڑ تھے رمضان کا فرضی روزہ کیوں کہ اب کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے تو بہت بعض صارم ایسے کبھی تھے ایسے مضبوط تھے رہے ہیں روزہ نہیں توڑا انہوں نے کہا کہ ہم جس منشا پر کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دیا جائے تو یہ اس لیے تاکہ تر سادو کبھی تو لڑنے میں کمزوری نہ ہو تو ہماری کمزوری نہیں ہے روزے کے باوجود تو اور صرف کتاب نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے تو کتاب کی ضرورت کے لیے کرنا پڑے اور رکھک میں چار نمازیں بزرگ لذگی کزا ہوئی ہیں کیونکہ اتنے مشکل حالات تھے کہ نماز پڑھی نہیں جا سکتی تھی تو پھر ہم ہے ہم تو اس کے لیے پھر وہ سارے یاد کبیر یاد اکبر اور فرائض سب کو وہ پھر کر لیتا ہے وہی پچھا جاتا ہے لیکن ہر فساد جہاز نہیں ہے یہود نسارا اس جہاز پر ابھار کر اپنے بڑے بڑے اہم مقاصد حاصل کرتے رہے ہیں یہ بڑی سننے کی بات ہے چین میں تبلیغ کا کام چلا اور چین والوں نے اس کا اگر رکاوٹ نہیں ڈالی اور وہ پرام طریقے سے چل رہے تھے امریکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ پہلے ان کے تعلقات ہیں مگر ان کی تبدیلی ان کی تبدیلی بھی چل پڑی تھی اور قریب ہو جائیں گے اور یہ تو اگر قریب ہوگئے مضبوط بلاک بن جائیں گے ٹیونس تھے ایک بیوقوف عالم کو یہ یا براہ راست خریدا کرتے ہیں اور یا اس کو بیوقوف بنایا کرتے ہیں اپنے ایجنڈوں کے ذریعے اور کو یہاں آ کر چین میں امپلانٹ کیا اور اس سے یاد شروع کروایا اور اس کے نتیجے میں تبلیغ کا کام بند ہوا اور سرگرمیوں سے کچھ حاصل نہ کر سکا ان کی تو بہت مہارت ہے توبہ یہ جو مستشقین کے تفسیر, تفسیری مضامین حدیث و تصوف کے بارے میں جن کے اقراط اور نکات یہ اٹھاتے ہیں نا توبہ جی یہ ہمارے اسلامیات شعبہ نا ان کے پاس یہ ہی ہوتے ہیں نا ایک استعمیر کا طالب علم سکھا جی وہاں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ آ کر کہتا کہ شیطان جب جنرل بنی جائے گا نہیں شیطان جنرل بنی جائے گی تو اس نے کہا کہ آزم السلام جب جنرت میں تھے تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا میں کہاں آیا تو اس نے کہا دو باتوں کو آپ کیسے کو کریں گے تصویر کیسے کریں گے کہ شیطان جنت میں جا نہیں سکتا اور آزم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتایا اس نے کہ مستشرق کا اس جگہ پر اعتراض ہے عالم صاحب نے اپنے دورہ تفسیر کے دوران یہ اس بات کا جواب سرج نہیں ہوگا میں سامنے آئی اس میں یہ بات اتنے کے گھر اعتراضات ڈالا وسطا اور وسطفے کے لیے اس جگہ پر پہنچنا لازم نہیں ہوتا وسطہ باہر سے بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہ جو ٹیلیپیتھی سائکوپیتھی وغیرہ والے لوگ جو کفار ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر دارمک دور آدمی کے کل پر ایک بات کو مارت کرا سکتے ہیں ہمارے سر تو ہے صحیح اس کو بٹور مشق کے طور پر نہیں کرتے لیکن ارکار کی کثرت سے بات حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ باقاعدہ مشق کر کے سیکھتے ہیں کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ کہ وہ اس نے وہ فصا ڈالا ہے اور کے لیے وہاں پہنچنا ضروری نہیں ہوتا ہے وہ تو ہے یہ ہزاروں میل تک کام کرتی ہے بلکہ بعض جو کہ کسی آدمی کو میں یاد کر لگا اس کا بیان میں نام لیتا ہوں مجھے کہتا تھا کہ آپ کو خواب میں نے دیکھا تھا میں نے تھوڑی سی تبھی تو اس خواب تک اثر پہنچ گیا اب آج شو نقصی آپ والے لیے گئے کل جی. ان کا تذکرہ کیا تھا نا کہ یہ جی ہم آئیں گے آپ نے ایک تقریر کرنی ہے سر جی ہم کل آپ لوگوں کو یاد کیا تھا ایسی کبھی تھی کہ آپ لوگ آپ <laughs> یہ بڑے ماہر لوگ بلکہ آج سے پر ساتھی نہیں ہے جس نے مجھے یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہوا ہوا ہے کہ ایک کوئی بڑے نواب تھے تو ان کا رمضان یوروپ میں आ गया ان کا کوئی انگریز دوست تھا اس نے کہاں پہ تراوی پڑھتے ہیں اور جہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا تو اس کو دور دراز کی جگہ پر ایک دارال لے گیا جہاں بڑے بڑے مشائق اور طلباء اور درز و تفریح ہو رہا ہے دورہ تفسیر ہو رہا ہے دور حدیث ہو رہا ہے اذانیں ہو رہی ہیں نمازیں ہو رہی ہیں تو پھر اس نے بڑا خوش ہوا کہ دیکھو انگریزوں نے اپنے ملک میں اتنا بڑا دارالعلوم اور اتنی بڑے دنیا فضا رکھی ہوئی ہے پھر جب اس کو لے کر آ گیا نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے تربیتی مرکز ہے یہ جو تھے یہ عیسائی اور یہودی تھے ان کا ایسی جی فضا میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان چاہتے ہیں اذان اور نماز اور اس طرح کی ان چالتے بن جائیں بڑی مہارت ہوتی ہے یہ عقائد کا مجموعہ ڈیزائن کر کے اور اس پر چند لو بولیوں کو لگا کر ان ڈائریکٹ ان کی فنڈنگ کر کے تاریخ چلا دیتے ہیں جب تاریخ چل پڑے تو مسلمان چلاتا ہے کہ کئی دینی تاریخیں ہیں جب ان کے حالات کو میں دیکھتا ہوں کہ تو ایسے مسائل کو بیان کر رہے ہیں جس کا اصلاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اصلاح کا فائدہ یہ کوئی چیز نہیں دے رہی ہے کی وہ خوب قربانی سے کام کر رہے تھے اور وہ کو اندازہ تھا کہ ایک آدمی کو اگر کر لیا ساری تاریخ کابل میں آ جائے گی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جادو پر جادو ہوئے میں ان کا کوئی جادو نہیں ہوا ہوا ہے اور اگر جادو کیا کا جادو کا بھی انتقام نہیں کرتے لیکن ان کو بچرے کا پابند کرو مچرے کا پابند کرو تاکہ سارے شورا کو لے کر ساتھ چلیں تو یہ مچھر کا پابند ہو جائیں ابھی رائے نہ چلائیں تو محفوظ ہو جائیں گے تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر کسی کام کو میں شروع کر لوں تو بعض بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی اپنے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہوتا ہے ہر ایک آدمی اپنے اپنے سمجھ کے بتا دو کتنے جن کو تجربہ ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے تو وہ ساری باتیں ہو کے جذبہ آتی ہیں تنازع ہوتا ہے کہ تو بات ہی کچھ اور تھی تو وہ کر کے وہ مجموعہ بنا کر آگے کر دیتے ہیں اور کہتے آپ ہاں تو بڑے بزرگ آدمی ہیں جی ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اتنے پیسے لیں آپ اپنے کام کے لیے استعمال کرتے یہ اس کو میں نے وہ مودی شوق صاحب بڑا ہمارا زبردست ساخور ہے اس کو میں نے یہ فتنوں کی اور فرقوں کی تاریخ لکھنے پر لگایا ہوا ہے اس کے لیے معذمہ کر رہا ہے مجھے بے کر رہتا تو اسے میں نے کہا کہ میں نے تو یہ زبانی سنی ہوئی بات ہے اور یہ ہے تو اس کی میں نے کہا اس کا حوالہ نکالو اس کو ڈوبا اس بات کو میں نے زبانی سنی ہوئی ہے کہ آ... اس کا کیا نام تھا چھتا, محمد جی, حسین بٹالوی جو ہے ہندو سے مسلمان ہوا ہے اور بڑا محنتی آدمی تھا مخلص آدمی تھا اس نے قرآن کو پڑھا حدیث کو پڑھا اور جب فقہ کو اس نے پڑھا تو فقہ اور حدیث کو کوئی ریلیٹ نہ کر سکا کیونکہ فقہ جو ہے تو وہ تو آ کر جو ہے تو اس میں فقہ دوسری صدی میں پورے طور پر مدون ہوا ہوا ہے تو وہ تو مسلموں کی جب میچورٹی اس درجے کی ہوئی ہے تو اس کو فکا ملا یہ آج نکل تھکا بس اس نے اس بات کو بولنا شروع کر دیا کہ فکا عدیش کے خلاف ہے اماموں کو جو فکا ہے یہ عدیز کے خلاف ہے اس آدمی کو منتخب کیا انگریزوں نے کہ یہ اختلاف ڈالنے کے لیے بہت اچھا کرامت آدمی ہے اس کے لیے جذبے والا آدمی ہوتا ہے میں پیڑ آدمی نہیں کر سکتا پیڈ آدمی کی بات نہیں چلتی ہے بات چلے والے میں چلتی تو یہ ایسے یعنی ایجنٹ نہیں تھا مخلصا لیکن بخوف تھا ایجنٹ نہیں تھا اس کو انڈائریکٹلی فنڈ کر, کر کے اسے پوری تاریخ بنا دی اور اسے پوری تاریخ کے لیے بیس کی تاریخ وہ بٹالی شروع کر دا ہے پھر جس وقت تو چلتے چلتے اس کی آخری عمر ہوئی ہے تو آخری عمر میں اس کی سوچ سطح تک پہنچی ہے کہ اس سطح کو سمجھنا شروع ہو جائے پھر یہ سمجھا ہے بہت کے قریب پھر اس نے کہا ہایا ہا ہا سوچ اگر میں نے تکلیف کی ہوتی تو بہت آسانی ہوتی میرے پھول کی تاریخ چل پڑی تھی اس کا پھر یہ جملہ اس تاریخ کو روک نہیں سکتا تھا تو لازا اس نے اس کو پھر ہمارے عربی کے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ میں جب قلم مجید پڑھتا ہوں لذیذ چارتے خدا سے پکارو عربی رکھو خدا سے منگسوخی تو؟, تو اس میں وہ کہتے ہیں علمان لکھے ہو اس بات کو کتابوں میں کہ جب آدمی کا سرف میں ہوا اور بلاغت مبتدی اور درمیانے درجے میں ہوتی ہے تو اس کو بعض اوقات کرنے پاک کی ترکیبوں میں اس کو ذرا شبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جب اس کا علم پختہ ہوتا ہے اور جب انتہا کو پہنچتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہو یہ تو اس پہ یہی ان وجوہات سے ہے کوئی لینگویج والا ہوتا تو اس بات کو سمجھ جاتا میری کہ زبان جو ہے وہ گرامر سے زیادہ گرامر زبان کی ہوتی ہے ضرور کسی کسی جگہ پر ایسے زبان کا محاورہ اور روزمرہ گرامر کو سپرسیڈ کر لیتا ہے بعض دیکھتے ہوں گے مختلف قادیوں کو مختلف اساتذ کو اپنے لاتے ہیں نا بچوں کو اپنے یہ ہمارے ساتھی تجویز کا تو میں کہا کرتا ہوں کہ اظہار کسے کہتے خواہ کسے کہتے؟, کہتے جب تنمین کے بعد ہلکے ہلکی آیا تو اس کو رو نہیں دیا اس کو کھینچا نہیں ہوتا یعنی اس طرح سمع اللہ علیمن حمیدہ نہیں کہہ سکتے سما اللہ علیمن حمیدہ کیونکہ اس کے بعد ہا آ گیا ہے تو حامزہ ہاؤ ہاؤ ہا ہو چھ لفظ آ جائیں نا تو پھر غناہ نہیں کیا جائے گا لمبا نہیں کیا جائے گا اس کو اور اس کے علاوہ الفاظوں میں پھر اس کو لمبا کیا جائے گا لیکن تین لفظ ایسے عربی میں دنیا کے نوان ان تو اس میں نونا کے بعد وہ پلکی نہیں آئے ہوئی ہیں لیکن اس کو دھنیا کر کے نہیں پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا سنوان کہتے ہیں یہ تین جگہیں اہل عرب کی زبان میں ایسے ہی پڑھی گئی ہیں زیادہ ان پر تین پر گرامر نہیں لگتی تنویر قصور نہیں لگتے یہ اہل عرب ان, ان کے جو ہیں اہل عرب کے ترف کو لیا جائے گا کیونکہ وہ ہے. اہل عرب کے طرز ہے وہ سپر گرامر ہے وہ گرامر کو کر گا. تو اس میں ایک ل... بیان کیا تھا مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کا مجبور مجھے یاد رہا ہم نے کہا کہ کی آیت میں ایک لفظ ناظر ہوا تو عرب کے شعراء اور بلاغت والوں بل... بلال نے کہا کہ یہ لفظ مزور نہیں ہے کو کلام عرب میں بولا نہیں جاتا ہے تو اس نے ایک اس بات مدینہ مرورہ کی مکہ مکرمہ کی منڈی میں جو ایک کے عرب بدو عرب آئے ہوئے تھے جن کی زبان خالص ہوتی بہت ان میں سے کسی کو بلایا گیا تو سابی نسرا پشمی نسرا بارہ تھوں گا بارہ تو فور جس بات کی ہوگا وہ لفظ بولا جو ہوا. تو سارے عرب ہوا کہ کلام عرب میں خیر صاحب کی میں نے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں دیکھیے یہ بات میں نے بزرگوں سے سنی تھی کہ جب الدان کی گرامر اقتدار میں ہوتی ہے اور درمیان میں ہوتی ہے تو اس کو قرآن پاک کے الفاظوں میں ترکیبوں میں کمی بیشی نظر آ رہی ہوتی اور جب یہ کامل ہوتا ہے اس پر رفتار کو پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں یہ ان کو مرا گیا گیا تو بات کیا چیز کی ہاں یہ تاریخ چلا دیتے ہیں تو اس لیے میں تاریخ کو دو بنیادوں پر پرکھتا ہوں یہ بڑی سننے کی بات ہے اور مردانش پر اس کو سنیں وہ اس کو زندگی میں اپنے ساتھ پاس رکھیں اور پھر علماء کو اس کو بتایا کریں ایک نمائندہ فتنہ ہے دنیا اسلام کا خوارج کا وہ اقائد کا سکتا ہے اور ایک جو ہے تو دوسرا فتنہ ہے بڑا متضلا کا ہے. ہے یہ بھی عقائد کا خوارج کا یہ ہے کہ مختلف عقیدوں کے بارے میں اتنی شدت اختیار کرنا کہ جو شدت منشا ہی نہیں اب کسی بات کو سہابی طریقے سے کر رہا ہے اگر میں اس شدت کے ساتھ کرتا ہوں تو, تو موتل وہی چیز ہے جس کو صحابی نے بیان کیا. کیونکہ پہلا دوارے دوارے تو خوارج جو شدت پسند ہے یہاں تک جس وقت حضرت نے امیر مارم کے ساتھ سلح کر لی تو بارہ ہزار انہوں نے کہا کہ اس, نے اس, اس نے قرآن کے خلاف کیا قرآن کو نزیدہ نہیں سمجھتا تو حضرت ربیع نے پہلے باسطن کا مناظرہ کرنے کے ساتھ ان کو قائل کر تو گئے تو بارہ ہزار میں سے چار ہزار کو قائل کر کے واپس کر لیا ہے. پھر باقیوں ان کو میرے سامنے لا کر پیش کرو ان کے سامنے لا کر پیش کیا تو حضرت اللہ نے قرآن مجید کو رکھا ہے تو. اور کہا اے صف اٹھ کر فیصلہ کر قرآن مجید کو کہا قرآن مزید اٹھ کر فیصلہ کر لوگوں نے کہا المومنین وہ تو الفاظ کا مجموعہ ہے الفاظ کا اور چمڑے کے پارچوں کا مجموعہ ہے وہ تو, تو فیصلہ نہیں کر سکے گا اس کی روشنی میں گزارنی فیصلہ کرتا ہے اسی بات کو تو میں کہہ رہا ہوں خارجی کہہ رہے گی اڑ کر فیصلہ کرے نہیں. خارجی کہتے قرآن اڑ کر فیصلہ کرے اور میں کہتے قرآن کی روشنی فیصلہ نہیں کروں گا <laughs> کیا وہ حضور کی شاگرد بھی ہے تو یہ خواہش کی کرتی ہے اور معتزلہ او ایسی باتیں ہیں جن کا اصلاح کے ساتھ معاشرے کے ساتھ لوگوں کی سوچ فہم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے ان کو بیان کرنا اور اس بیان میں اتنا ہو اجانا کہ اس پر سے اتنا کھڑا کرنا چاہے وہ وہ طبقے جیسے مسائل کو بیان کر رہے ہوں تو یہ عموماً یہود کے بنا کر داؤ پہ ان کو جو ہے تو یہود نے بنا کیا ہوا ہوتا ہے اور ساد اللہ مسلمان کو چلا رہے ہوتے ہیں متضرہ ہی جو کو جواب کو بتاؤں میں متضلا نے تو یعنی خلیفہ جو تھا مامون متضلہ ہو گیا اور اس سے محمد بنحمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار کی شامت کی اتنا ظلم کیا گیا ان پر اس کو امتحان نہیں ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کر کے ہجرت کے مصر چلے گئے امام احمد احمد رحمۃ اللہ کہ آپ میرے سر پڑھائی ہوئی ہے میں نہیں جاتا ہوں کہ میں غنی کھڑا ہوتا تھا کوئی نہیں کھڑا رہا تو پھر امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت بھی کہ احمد بن احمد سے کہو کہ اگر اس وقت جم گئے تو ان کے, کے, کے معامل کو قیامت تک باقی رکھا جائے تو باقی حملی طریقہ قیامت تک کے لیے قبول ہوا تو اتنا ظلم ان پر ہوا پھر آخر ایک دور دراز کے کوئی بزرگ عالم تھے ان کو گرستار کر کے لایا نے کہا کہ ان کا سر بہت پھیل رہا کہ اس کو بھی پکڑا جائے ان کو جب لایا گیا اور ان کو پیش کیا دربار میں تو اس نے نے کہا کہ میرے علماء کے ساتھ بات کرو تم لوگوں نے کیا چکر چلایا ہوا ہے نہیں وہ جی. زبانیں میں ہوتی نہیں ہاں؟ کو قربانیاں دینا پڑی ہیں. تو اس میں وہ عالم جب آئے تو انہوں نے کہا ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ لوگ میرے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے ابھی بزرگ جو تھے ان کو اللہ نے بات, بات کھولی انہوں نے مسائل کا جواب دینا اور درست نہ درست ہونے پر بات نہیں کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے ہاں اور ہے تو یہ یہ تو کیا کہتے ہیں آہ آب, آب, اب ایمان عمل کے بغیر قبول ہے کہ نہیں قبول ہے جو ٹیکنیکل نباس نہیں انہوں نے کہا اپنے آدمی سے پوچھیں کہ جن باتوں کو یہ بیان کر رہا ہے جن پر یہ کرا رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک بھی ضروری تھی کہ ضروری نہیں تھی تھیں ضروری نہیں تھی جب جن کی باتیں ہوں تو ضروری نہیں ہوں گی نزدیک سے پوچھیں کہ آپ نے اس پر باتیں کیوں نہیں کروائی ہی ہیں اور اس کام آم پھیلاؤ آم بیان کرنے کا کیوں نہیں کہا اس سے پوچھا کہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے وہ ساتھ نہیں ہے کیوں, کیوں ساپتنی ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اتنا ضروری مسئلہ تھا کہ خود بیان کیا ساتھ اور صاحب کرام نے کی <سلام> <سلام> دو کیا ہوتا ہے مرتقی عثمانی صاحب نے اپنے میں اس کو حوالہ دیا ہوا ہے بہت زبردست بات ہے انہوں میں کوئی براہ راست جواب براہ راست ان میں نہیں ہیں انہوں نے اس بات کو سابت کر دیا کر دیا کہ متضلہ جو بادشاہ کے پاس ہیں یہ غیر ضروری باتوں کو بیان کر کے عمر کو اس میں الجھا کر ان کو ضروری اصلاحی باتوں سے کھا رہے ہیں ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں تو مران اللہ نے دیا اس میں اٹک گیا تو ہمارے سر سرسے والے ساتھی نے کہا کہ ان انہوں نے ایک اجتماع کرایا تھا اٹک کے والے مارے مدرسے نے اور کا کوئی وہ کوئی مودی صاحب ہے اس کا کیا نام ہے آج کل جو بوری صاحب ہے طیب کوئی مودی طیب صاحب ہے سوبھی کے لازم ہوتا ہے اس کو لے کر آئے تھے کہ حضور قبر میں زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے اس کو بیان کرتا رہا کرتا رہا ہے کہ اس سے بغل کھا لیا لوک روک نے اور اس کے بعد یہ چلا گیا ہمارے نوجوانوں میں بس یہی بات چلی ہوئی ہے تو اس بہوق کو اتنی توفیق نہیں ہو کہتے ہیں جماعت شمار کے یہ فضائل ہے آشی اخلاق کے یہ فضائل ہے اللہ کے تعالیٰ کی یہ فضائل ہے بس قبر بہت دور زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے اور ہمارے نوجوان جن راج کا چرچا کر رہے ہیں وہ جمع کرے ہم ان شاء اللہ کچھ آخرت کا ایمان کا وہی بیان کر دیں گے تو اللہ کرے گا درخواست مڑ جائے گا صحیح بات کو بیان کرنے تو مامون کیسے زنجیریں کھولویں کھول گئی میں زنجیر نہیں کھولتا تو بادشاہ کو کہا گیا کہ وہ زن نہیں کھولتے انہوں نے کہا زنجیر کیوں نہیں کھولتا نے کہا ان زیروں کو میں لے کر بڑوز قیامت اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا اور میں سوال کروں گا کہ اللہ یہ زنجیریں مجھے لوگوں نے کس جرم میں پہنائی تھی نہیںالی کی پھر نے کہا کہ کوئی خدمت ہمارے لائے کوئی کوئی شکرانے کوئی چیز نے کہا بس میری کوئی خدمت نہیں ہے مجھے اپنی جگہ پر پہنچا دیں اور خدا کے لیے پھر مجھے یہاں نہ بلانا جو دائک میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دینی تاریخ کو کی پرخ کرنی ہوتی ہے پرخ کرنی ہوتی ہے اور عبداللہ بن سبا کی سلائی ہوئی تاریخ اتنی گہری سازش تھی کہ اس کی پرخ خلافت راستہ میں ہو سکی ہے اتنی شیطان کی گہری سازش تھی اور ابو بکر کا بیٹا محمد بن بنبکر بھی عبداللہ بن سبا کا مرید ہوا ہے اور خوارج میں شامل ہوا ہے عثمان اللہ رضلاح پر جو پانچ آدمی حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اس کی قیادت محمد بن ابکر کر رہا تھا اتنا ان کے خلاف کیا ہوا تھا عبداللہ اپنے سبان ہے اتنی مشکل کام مشکل کام ہے جائے جائے دو دعاؤں کا میں تو پڑا اے اللہ حق, حق کا عمر دکنا اتباع حق کا ہوں گا رکنا کہ اللہ مجھے حق کر کے دکھلا اس کے اعتبار نہیں پڑھتا وہ اپنے بات لبات بڑا رکھنا اجتناب اور باطل کو باطل کر کے دیکھا اور اس کے بچنے کی توجہ کرتا ہوا یہ ویسے حالات جب پیش آ جائیں کوئی فیصلہ کرنا پڑا میں اس کو بہت پڑتا رہتا ہوں کہ التوی رمائی فرما پتہ جی ہم کیا استعمال کہ رہے کس کا استعمال ہو رہے ہیں؟, کا رہے ہیں کس کا شکار ہو رہے ہیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی لینے کی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ماننے کی بہت ضرورت وہ اگلا مضمون تو بیان میں ہو سکتا خیال تھا کہ اختلاط اور, اور یہ جو ہے تو اختلاف کو کہتے ہیں کہ آپ آپ کا ایک کہ موقف ہے دوسرے کا دوسرا موقف ہے اور مسلمان آپ اس کو دل سوزی سے سمجھا لیں اگر سمجھ گیا تو اچھا اچھی بات ہے نہ سمجھا تو آپ کی ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ سر جدال اور بغوت اور ناراض لڑنا یہاں پر قتل کرنا شروع کرنا اس لیے آج کل یہ چاروں طرف جو قتل قتال ہو رہے ہیں یہ کوئی دنیا آدمی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کیوں کہ ہر اختلاف کے اندر قتل قطر کتال کی گھنجائش دنیا آدمی کیسے کر سکے لہٰذا اس میں کبھی امکان ہے ایجنسیوں کا غیر مسلم ایجنسوں کا پاکستان کو کیا خراب کرنے کے صورت میں اور اس کو غیر منظم کرنے کے لیے ہاں جی اور غیر محکم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور سفالتو آدمی بغیر سوچ والے آدمی ایڈ گوف اہمک اور اتہار وقت معاشرہ بھرا ہوا ہے کسی وقت میں آپ لے سکتے ہیں کسی چیز میں استعمال کریں اب میں نہیں تھا جمع تھا میں راج جمعہ میں باہر تھا پھر جیسے ایک ساتھی آیا ہے ملنے کے لیے ہمارے ساتھی سے ملا اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب کے نام سے جانتا ہے اور میں اس سے بیٹھ ہوں اور میں آج کل مفرو ہوا ہوا ہوں چھپا ہوں گھر سے کیونکہ میں نے طالبان کا ویب سائٹ بنایا ہوا تھا اور اس پر مجھے گرفتار کر رہے ہیں تو میں نے کہا پہلے میں نے کہا یہ مجھے یاد آ گیا مجھے اس, کا اس سے میں نے قدر کرتا تھا کیوں کہ میں نے ایک طلاق رضی کے مسئلے سے سیکھا تھا اے وہ ہے. طلاق رضی کے مسئلے سے میں نے سیکھا تھا مجھے بہت پڑھنے کے میں سمجھ نہیں سکا تھا اس کو اور میں نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کو میں نے بیچ نہیں کیا ہوگا کیونکہ بحتیات ہے دنوں میں بیت نہیں کیا کرتا جو کل سلسلے کے مسئلہ بن گئے اتنا فائدہ لو ہے کہ اس کی ویب سائٹ کا تعلیمان کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا ان کو تو فائدہ پہنچا نہیں سکتا اپنے آپ کو مصیبتوں میں بتلا کر دیا تو اس دینی کام کے کرنے کی ضرورت ہی کیا پیشائی میں آج کل تو انسان کے سے افغانستان کے حالات ایسے ہیں کہ میں تحریکوں کے اسپیچ میں کچھ معلومات رکھنے والا آدمی ہوں کہ آج کل کے آلات کے بارے میں تھوڑا معلومات تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے میرے جو ساؤتھ افریقہ میں تھا برطانیہ میں تھا تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا گانا سنے اور اب میں تو پاکستان میں گیا ہوں جو لات میں بیان کرتا تو بڑی وہاں پر بڑا بنتا ہے اور اگر میں کہتا کہ نہیں ہوں کچھ طالبان کے ہمدردی والا ہوں تو بڑے چندے مندے بھی جمع کر سکتا تھا <laughs> لیکن میں ایک احتیاطی کی بات ایک تو خدا کے نزدیک جو بات مجھے معلوم ہے اس کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے معلوم نہیں اس کو میں اپنی طرح سے فرضی بیان کر کے اپنے مسائل کڑا کر سکتا ہوں تو میں نے کہا جی آج کل تو ان کا ساری بات انڈر گراؤنڈ ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے معلومات ہیں نہیں سروں کی علامت ہوتی ہے جس بات کو جانتا نہیں اس کے بعد معلومات نہیں ہیں اور وہ کہتا پھرتا ہے اس میں پر ڈانگڑاتا پھرتا ہے ذکر کریں کوئی بات پوچھتے ہیں آپ خبر جامع یہ ایف ایم چینل بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایف ایم چینل جو ہے اس میں دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے خلافات کو اجاگر کر رہے ہیں لہٰذا وہ باہر ممالک میں تو وہاں پر تو سیکولر لوگ ہیں ان کا تو کوئی کوئی نہیں ہے ہم تو نوجیاتی لوگ ہیں ہمارے ہاں ان سے بہت اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں جی اور یہ چیز ہے وہ غیر محکم کرنا ملک کو انسٹیبل کرنے کے میں بڑا کردار ادا کر سکتے سلسالے میں میں نے کافی کافی مہینے پہلے تھا لکھا تھا کہ ہم چینل کے عوام کے ہاتھ میں نہ دیے جائے ہم نے لکھا تھا اللہ جو اہم طریقے نبوت بوت ہے اہم طریقے نبوت میں پہلے نمبر پر فلاسلے بیعت ہیں اور اہم طریقے نبوت پر دوسرے نمبر پر مدارس ہیں اور تبلیغ کا کام ہے اور شیخ وریندر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی جو سیاست تھی جو آکر مولانا مولانا والی پر ختم ہو وہ بھی اس وقت کی تھی <سید> na <laughs> na <laughs> <laughs>